الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطار کتاب دعوت شریف نمبر چھ سو بہتر پبلک تین سو چودہ ہیں چھ سو بہتر دعوت شریف کے شعر و شعبہ تک کے درست کی تعداد ہے تین سو چودہ اور فتح کی عورتِ فتح میں ہم لوگ آسما السلام مقدس نمبر انیس یا رزاق کے لغوی و معنی اور توجہات کے سلسلے میں اور اس لغوی سے لغوی بعض کے جو ہے آج سے خلاصہ آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں جو مختلف چھ سات کتابوں سے تقریباً جو ہے آٹھ کتابوں سے جو ہے علما نے جو مختلف لغوی اور دوسرے شارہین نے بعض و بعض تفصیلات بیان کیا ان کا خلاصہ الرضاق کے بارے میں جو مختلف توضیحات دیا ہے ہاں جی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہر قسم کے رزق دینے والا ہمیشہ رزق دینے والا تمام موجود رز روح کو رزق دینے والا اور ہر قسم کے رزق دنیاوی غربی ظاہری مادی معنوی ہر قسم کے رزق سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات الرزاق جلالمغوی بحث سے معلوم ہوا کہ الرزاق ہاں جی اور الرزاق اور جو ہے ارازق جو ہے اور الرزاق کا ایک ہی معنی ہے البتہ ارضا مبالغ کا شرا ہے یعنی رزق،, رزق یعنی روزی ہر قابل انتخاب چیز رضا ہر قابل انتخاب استفادہ چیز اور وہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے بقا اور اقوات میں شامل ہیں بغاؤ کے کھانے پینے کی شامل ہیں انسانی بقاو ان پر مشتمل اور اور رزق جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں دو طرح ایک ظاہری جو کہ انسانی جسم کی ضروریات ہیں وہ پورا کرتی ہیں جیسے اقوات تمام کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا باطنی ہیں جو کہ قلوب و نحوش کے خوراک ہے جیسے معرف علوم قلوب کے لیے معرف ہے دینی تعلیمات ہیں خدا رسول کی پہچان اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اور اخلی اور علوم جو دوسرے علوم میں جو نفس کے خوراک ہیں تو تمام موجودہ عالم کو جو ہے رزق اور روزی پہنچانے والا جو ہے اللہ الرزاق کی ذات ہی ہے اللہ ال رضا جل جلالہ کی ذات ہی ہے تمام مجالم کو رض روز پہنچانا اس ذات نے اس ذات نے خود فرمایا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے روزی و رزق ہمارے ذمے نہ ہو مام دا پتن اللہ, اللہ رض کو پرانیات ہے ہم نے کوئی بھی زیرو اور جاندار ایسا نہیں مگر اس کے اور رزق پہنچ جانے کی ذمہ داری موج اللہ کی ذمہ ہے قرآنی آیت ہے اب اس میں ہمیں شک کے کوئی گنجائش سرے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے موجودات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے ہاں جی بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے ماں کے سینے میں دودھ کا نظام تیار کر رکھا ہے گائے و دیگر چار پائوں کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر رکھا کہ تمہاری روزی تمہارے ماں کے تھن میں ہے اور اس بے زبان جانور کو رہنمائی کر رکھا ہے کہ اس کے ماں کا تھن کہاں ہے کہاں ہے اسی اسی, اسی نے اسی اللہ نے ہر چرن پرن ہر چرہن پرن کے روزی کا انتظام کر رکھا ہے جب کفار مشقین مکہ نے اپنے بچوں کو فخر کی خوف سے مار دیتے تھے جب کفار مشقین مکہ اپنے بچوں کو جو ہے فخر کے خوف سے مار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ فرمایا نہ نُو نرزو ہوں ہم ہی نے جو ہے تمہیں رزق دی ہے اور ان بچوں کا رازق بھی اللہ ہی ہے میں اللہ خود ہوں نہ ہوں نارزک ہم ہی نے ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں تم ان کا رازق نہیں جو ہے ہماری بلتی زبان کے بہترین نظریۂ توحید پر مبنی مقلا ہے ہاں جی روح چکس نہ ہم لوگوں لوگ نے برسے کس کے بستی مثالیں یعنی اگر زمین پر ایک بکری کا بچہ پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے لیے پہاڑ پر برسے یعنی گاس پیدا کرتا ہے نگاس پیدا کرتا ہے ان افسوس سے کہنے پڑتا ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان ممالک خاندانی منصوبہ بندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کے مستعمل کے ضروریات کم ہیں اگر صرف اس بنیاد پر جو ہے یہ منصوبہ نافذ کریں تو اللہ تعالیٰ کے رازقیت پر آدم ایمان کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رازقیت پر انہیں ہے ایمان نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی جاری کرتے ہیں اور جو ہے اس غلط منصوبہ جو غیر شہری ہے ہاں البتہ جو ہے اس کی اپنی وجوہاتیں ڈاکٹر تشریدیں بھی اگر جو ہے اس ماں کو اور بچہ پیدا کریں تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کے اندر خون نہیں ہے یا کئی دفعہ افشین ہو چکے مگر امزید افشین کے متعمل نہیں ہے تو وہاں پھر بچہ بند کر سکتا ہے مستقل طور پر یا اسی طرح جو ہے ہر سال میں بچہ پیدا ہو گیا نو دس مہینے میں بچہ پیدا ہوتا رہا تو اس سے دو تین بچے یہ کے بعد دے پیدا ہو جائیں تو ایک تو ان بچوں کے صحت متاثر ہو جاتے ایک دوسرے ماں کے صحت متاثر ہو جاتا ہے ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوتی لہٰذا دو تین سال واقعے سے واقعے رکھیں بیچ میں تو اشارت اس کی اجازت دیتی ہے کیونکہ دو سال دودھ پلانا اس بچے کا حق ہے تو اس وجہ سے دودھ پال اس کو دودھ پلانے کے لیے اس میں وفا رکھیں پیدائش میں تو حجارت اس کی اجازت دیتی ہے اب مجھے بلا وجہ نہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے شہری پر لیکن صرف اس بنیاد پر کہ ہاں ہم بچوں کو پال نہیں سکتے ہیں ان کا خرچہ ہمارے پاس ان کی تعلیم جو ہے نفقہ حوالے مشکل ہے یہ بول کر جو ہے بچوں کو خاندانی منصوبہ بندی کو جو ہے نافذ کریں اور جو ہے اس کو عملی کرائیں تو جو ہے یہ یقیناً جو ہے شریک قرآن حیات کا شکار ہے اور اس کا انکار ہے شريح قرآن حیات کا انکار ہے اور يقيناً آج كل كے جو ہے اس کو توحيد کا تو پتہ ہى نہيں ان کو تو حسین پاکستان کے عمرانوں کو غلب اللہ شریف پڑھنا ہی نہیں آتا زبانی پڑھنا نہیں آتا ہے ہاں اتنے بڑی سینیٹ میں قومی سلم میں کھڑے ہو گیا کلو اللہ شیخرواس کہتے ہیں زبانی پڑھنا نہیں ہے انہیں اللہ کی رازکیت پہ کہاں سے ایمان ہوگا ہاں اللہ کی توحید پر ان کو کہاں سے ایمان ہوگا تو یہ وہ تو کوئی بھی قانون پاس کر سکتے ہیں ہاں ان کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں تو کوئی بھی قرآن سے تسل کھوجو قانون پاس کر سکتے ہیں لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قرآن جیسے عظیم کتاب دیا ہوا ہے اس میں بلا وجہ صرف ہاں جی اس کے نفقے کی بنیاد پر مال کی کمی کی بنیاد پر بچے کو ماننا قرآن کے سریح احکامات کے خلاف ہے اللہ کی رازکیت پر مشتمل آمان اللہ کے صفت رازکیت پر آدم ایمان بلکہ انکار ہے لیکن اگر, اگر اگر کوئی اور طبی مسائل یا بچوں کے حقوق ہوں تو اس پر جو غور کرنا چاہیے اور شریعت میں اجازت دیتے ہیں بعض مقامات لغوی بحث جو ہیں ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد ایک نیا دوسرا عنوان جو ہے شروع ہو جاتی ہیں کہ الرضاق جو قرآن باغ میں الرا رضاق جل جلال قرآن باغ میں اس سلسلے میں جو یہ سم قرآن باغ میں کتنے دفعہ ذکر ہو چکا ہے یا جو اس رضۂ کے جو روایت جن میں الرضاق کے جو ہے مقدس سم آ چکی ہے اور اس میں سے چند آیات جو ہے ہم یہاں ذکر کریں گے قرآن پاک سے اور ان کے جو ہے بارے میں تھوڑا سا توضیح اور تبصرہ یقیناً کریں گے اللہ تعالیٰ کے رازقیت پر ایمان جو ہے ہماری بہت سے مشکلات اور ذہنی ٹینشن کو ختم کرتے ہیں ہاں جی انسان اللہ راضی ہونے پہ ایمان کے مطلب انسان کوئی محنت نہ کرے اللہ کے نظام یہ کہ ہم محنت کریں ہاں جی حلال طرقے سے کمانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے انسان کی ضروریات پورا ہونے تک اس کو رزق ضرور دے دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مشکلات مادی حل کر لیتے ہیں اور جتنا دینا اس کے حق میں بہتر ہے مسئلہ سے اللہ وہ مقدار ضرور دے دیتا ہے ہاں اگر زیادہ دینے سے اس کی ایمان کو خطرہ ہو اس کی تقیانی کا خطرہ ہو وہ دین کے راستے سے ہٹ جانے کا خطرہ ہو ہاں جی تو ہی جیسے قرآن نے علیہ انسان علیہ تعلیہ حسن ہے انسان جب اپنے آپ کو مالی طور پر اور دوسرے مختلف زاویوں سے بے نیاز دیکھتا ہے تو سرکشی کرنے لگ دیتا ہے اللہ کے نافرمان فرمان بردار بندہ نافرمان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے بارے میں اس طرح کی معلومات ہیں اگر میں اس کو کم سے کم دے دوں تو اس سیدھے راستے میں رہے گا اگر زیادہ ہی دے دوں تو سرکش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی مقدار میں دیں گے جو اس کے میں بہتر ہے لہٰذے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ ہر فیصلے پہ انسان خود سے کوشش ضرور کریں یہ اللہ کی سنت ہے ہاں جی منجد توجہ دا جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا پالنے سلیل انسان علامہ آساں انسان کی ماروئی جو وہ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنا یہ سنت ہے کوشش کرنا جی میں رزق دینا اللہ کی سنت ہے لیکن کچھ ایسے اعضاء بھی ہیں جو ہماری وہ ہم حکمان میں بھی نہیں اللہ ہمیں دے دیتے ہیں کہیں سے کہیں سے ہمیں ریز مل جاتے ہیں ہاں بہت سے کمیر کام والوں کا آ اچھا رہی کمپنی کے چیئرمین اور اعلیٰ او سر کے ذہن میں بات آ جاتی ہے آ رہ بیچاروں بونس دے دیں سال میں دو بونس دے دیں تین بونس دے دیں اس کے دل میں ایمان آ جاتی کمپنی فائدے میں دیکھتے ہیں دے دیتے ہیں لوگوں کی مشکلات آسانی سے حال ہو جاتا ہے لہٰذا جو ہے ہمیں ٹینشن نہیں رہنی چاہیے لیکن محنت ضرور کرنا چاہیے محنت کا پھل اللہ ضرور دے دیتا ہے محنت کا بھی ضائع نہیں ہوتا ہے اچھی نیت سے محنت کریں گے تو اللہ جتنا ہمیں یہاں دینا ضروری ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہاں اس دنیا میں دیں گے باقی جو اس اچھی نیت کا اس محنت کا ساپ اللہ خل قیامت میں بھی دے دیں گے لہٰذا ہمیں اللہ کے ہر فیصل پر جو ہے راضی ہونے چاہیے اور اپنی جگہ پر کوششہ ہی بھی جاری رکھنا چاہیے حلال کمائی کے لیے حرام نہیں اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق دے دیں اور حلال رزق کھانے کی توفیق دے دیں بچوں کو بھی حلال روزی کھلانے کی توفیق دے دیں عامین صحیح